یا نور اللہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے جو مجھ پر دس بار درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے جو سو بار درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہزار رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو میری طرف محبت اور شوق کی وجہ سے اس سے بھی زیادہ کرے کل قیامت میں اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین کتنی پیاری فضیلت ہمیں اپنے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے ملی کوشش کریں درود پاک کی کثرت کریں اپنی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ و کے ذکر خیر بے مصروف رکھیں فضول گوئی سے بے فائدہ باتوں سے اپنے آپ کو جتنا محفوظ رکھیں گے اتنا ہی زیادہ وقت درود خوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہم صرف کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے ان شاء اللہ زبل جتنا ذکر زیادہ کریں گے اتنی برکتیں دنیا میں اور آخرت میں حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے اللہ تعالی ہمیں اس کی سعادت نصیب فرمائے خوابوں کی تعبیریں سلسلے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں آج حسب معمول کچھ پہلے سے موجود کالز کو شامل کریں گے لیکن ہم نے اپنے سلسلے کے انداز میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے انشاءاللہ شاء آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ دوران سلسلہ بھی آپ اپنا خواب بیان کر سکیں گے آپ کی کال موصول کی جائے گی ریکارڈ کی جائے گی اور تفتیش کے بعد آن ایئر کی جائے گی تو یہ سہولت آپ کے لیے مدنی چینل کی مجلس کی طرف سے ہے اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیے ابھی اسکرین پر آپ نمبر ملازہ فرمائیں گے اس نمبر پر آپ ابھی اسی وقت کال کر سکتے ہیں کال کیجئے اپنا خواب بیان کیجئے جس نمبر کو آپ ابھی اسکرین پر ملازہ فرما رہے ہیں انشاءاللہ اللہ زوجل ممکنہ صورت میں آپ کے کال کو ابھی ہم سلسلے کا حصہ بنائیں گے اور اس کی تعبیر بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی البتہ کچھ مدار پھول اس حوالے سے میں عرض کر دوں چونکہ آج پہلا دن ہے کہ ہم آپ کی کالز کو براہ راست سلسلے کے دوران ہی موصول کریں گے اول تو یہ کہ آپ کی کال براہ راست آن ایئر نہیں ہوگی اولاً وہ ریکارڈ ہوگی اور تفتیش کے بعد آن ایئر کی جائے گی دوسری بات یہ کہ اسلامی بہنیں کال نہ کریں اگر کوئی اسلامی بہن اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتی ہیں تو اپنے کسی محرم کے ذریعے کال کروا دیں کوئی بھی محرم بھائی آپ کے آپ کے بچوں کے ابو آپ کے والی صاحب کوئی بھی آپ کے جو محرم میں ان کے ذریعے آپ اپنے کال ریکارڈ کروا دیں وہ بتا دیں کہ میری کسی رشتہ دار خاتون نے یہ خواب دیکھا ہے تو انشاءاللہ شاء آپ کے خواب کی تعبیر اس طرح سے بیان کی جا سکے گی تو اسلامی بہنے کال نہ کریں اسلامی بھائی کال کریں اور اس میں اول سلام کرنا چاہیے سلام کرنے کے بعد کچھ توقف کریں کال کے دوران یہ ایک مسئلہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ وہ سلام کرتے ہیں اور بغیر وقفہ دیے فورن کلام شروع کر دیتے ہیں اب آپ نے سلام کیا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ سلام کا جواب دیا جاتا ہے تو سامنے والے کو اتنا وقت ملے گا تو وہ جواب دے گا سلام کریں کچھ توقف کریں تھوڑا وقفہ دیں اور پھر اپنا خواب جو ہے وہ بیان کریں خواب بیان کرنے میں بہت زیادہ تفصیل کی حاجت نہیں کہ آپ مفصل اپنے حالات بیان کرنا شروع کر دیں جو آپ نے خواب دیکھا ٹو دی پوائنٹ اس کو بیان کر دیجیے اور ٹہر ٹہر کر بیان کریں واضح ہونا چاہیے بہت جلدی جلدی آپ بیان کریں گے تو بعض اوقات اس میں پرابلم ہو جاتی ہے جہاں سے آپ کال کر رہے ہیں اس جگہ پر سے آپ کی بات کا درست طور پر واضح طور پر موصول ہونا یہ بھی ضروری ہے کسی رش والی جگہ پر بہت زیادہ شور والی جگہ پر کھڑے ہو کے آپ کال کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی کال آن نہ کی جا سکے کہ اس کو سمجھنا اور سمجھنے کے بعد ہی اس کی تعبیر کو بیان کرنا ممکن ہوگا ان باتوں کا لحاظ رکھیں اور یہ تو ایک بنیادی بات ہے کہ جب بھی اپنا خواب بیان کریں تو آپ کو یاد ہونا چاہیے درست طور پر سو فیصد آپ کو یقین ہے کہ آپ نے یہی خواب دیکھا تھا اسے بیان کیا جائے شاید ایسا ہوگا میرے خیال میں وہ تھا اس طرح سے اگر آپ بیان کریں گے تو تعبیر سے معذرت کر لی جائے گی بہت زیادہ پرانا خواب بیان نہ کریں بعد اوقات ایسے بھی کالرز جو ہے وہ کال کر دیتے ہیں کہ آج سے دس سال پہلے میں نے یہ خواب دیکھا تھا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جو بھی تعبیر تھے وہ ظاہر ہو چکی ہو ان حالات سے واقعات سے آپ گزر چکے ہوں اب اس کی تعبیر کا آپ کو ظاہر ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو بہت زیادہ پرانا خواب بیان نہ کریں ان قریب کا خواب بیان کریں اور خواب کے اندر ہمیشہ سچ سے کام لیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہو کہ میں جو خواب دیکھا اس میں میرے لیے بہت زیادہ نقصان ہے بہت زیادہ میں آزمائش میں مبتلا ہو جاؤں گا کوئی نقصان کی علامت ہے لیکن حقیقت میں آپ کے لیے مفید ہو کیونکہ تعبیر بعض اوقات اس کے خلاف بھی ہوا کرتی ہے جو ظاہر حالات دیکھے جاتے ہیں اس کے برعکس بھی ہوتی ہے تو سچ ہی بیان کریں جس طرح سے دیگر کاموں میں جھوٹ بولنا منع ہے جائز نہیں ہے اسی طرح خواب کے معاملے میں بھی منع ہے بلکہ خواب کے معاملے میں تو یہاں تک احتیاط کرنی چاہیے کہ بعض اوقات کچھ جھوٹا خواب بیان کرتا ہے اور تعبیر بیان کرنے والا اس کی تعبیر بیان کر دیتا ہے جیسا اس نے بیان کیا اگرچہ اس نے خواب جھوٹا بیان کیا حقیقت میں نہیں دیکھا تھا لیکن اگر اس کی تعبیر نقصان سے بیان کر دی جائے تو وہ اس نقصان سے دوچار ہو جاتا ہے سجیدہ یوسف علیہ نبی جینا علیہ صلاحت وسلام کا مشہور واقعہ پرانے مجید فرقان حمید میں بیان ہوا جب آپ محصور تھے جیل کے اندر آپ کو قید کیا گیا تھا اور چونکہ آپ کو لوگ جو ہے وہ پہچان گئے تھے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے آپ جو ہے ان کے درمیان مشہور ہو گئے تھے تو دو افراد نے اپنا جھوٹا خواب بیان کیا اور جب آپ نے تعبیر بیان کی اب اس میں نقصان کا جو ہے وہ بیان کیا گیا ایک کے لیے اب وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو جھوٹ بیان کیا تھا تو آپ نے شاید فرمایا کہ تم نے جو بیان کیا تھا میں نے اس کے مطابق اس کی تعبیر بیان کر دی تو یہ ایک پران مجید فرقان حمید سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹے خواب کو بیان کر دینے سے اگر اس کی تعبیر میں نقصان بیان کر دیا جائے تو حقیقت میں آپ نے نہیں دیکھا لیکن آپ افیکٹڈ ہو سکتے ہیں تو یہ بہت ہی نازک معاملہ ہے جو آپ نے دیکھا ہے وہ بیان کر دیجئے گھبرانے کی حاجت نہیں ہے اگر کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو انشاءاللہ شاء اس کے حسب حال آپ کو حل بھی عرض کر دیا جائے گا کہ اگرچہ آپ کی خواب کی تعبیر اس حوالے سے ہے لیکن آپ کو کرنا کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ شاء آپ کو بیان کر دیا جائے گا تو جو بھی خواب دیکھا ہے آپ نے درست طور پر اس کو سچا سچا بیان کر دیجئے انشاءاللہ شاء خیر ہوگی ایک مرتبہ پھر میں نمبر اسکرین پر ظاہر ہونا دیکھنا چاہوں گا کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اس نمبر کو نوٹ کر لیں آپ ابھی جو ہے وہ کال کیجئے اپنا خواب ریکارڈ کیجئے انشاءاللہ اللہ ممکنہ صورت میں آپ کے خواب کو ابھی ہم اپنے سلسلے کا حصہ بنائیں گے اگر تعبیر نہ بن پڑی تو معذرت کر لی جائے گی اور کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ شاء اس کو ہم آئندہ سلسلے میں شامل کر لیں تو اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی عطا فرمائے ہمارے خوابوں کو ہمارے لیے اچھا فرمائے اور ہر طرح کے نقصان سے خواب و دینی ہو یا دنیاوی ہو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے البتہ جو پہلے سے موجود کالز ہمارے پاس ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں پھر کچھ ای میلز جو آپ ہمیں کرتے ہیں ہمارا میل ایڈریس آپ کے پاس موجود ہے اس پر جو کچھ میل موصول ہوئی انشاءاللہ شاء ان کو بھی ہم آج کے سلسلے میں شامل کریں گے تو آئیے پہلے خواب کی طرح بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا خواب بیان کیا گیا ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد آپ میں نے دیکھا کہ میرے اوپر شہری مچیوں نے حملہ کیا ہوا ہے میں بھاگتا ہوں بھاگ نہیں پاتا ہوں ویسے بھی میں بہت آج کل پریشانیوں کا شکار ہوں نماز بھی پڑھتے ہیں الحمد للہ بھی پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے ماشاءاللہ اللہ آپ نماز کی بھی پابندی فرماتے ہیں تہجد بھی پڑھتے ہیں لیکن آپ نے جو خواب بیان کیا اس کی تعبیر میں آپ کے لیے تنبی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید سے دوری کی طرف اشارہ ہے اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات سے دوری فقط نماز ہی کل دن نہیں ماشاءاللہ آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے استقامت عطا فرمائے اس کے علاوہ بھی قرآن کی بے شمار تعلیمات ہیں تو نیکی کی طرف رغبت کریں اگر گناہوں میں اپنے آپ کو مبتلا پاتے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں اور دوسرا اپنی کراد جو آپ قرآن مزید فرقان حمید پڑھتے ہیں اس کو کسی درست قاری سے جو درست تجوید کے مطابق پڑھنا جانتا ہے آپ چیک کروا لیجیے ہو سکتا ہے کہ آپ کی قیادت کے اندر غلطی ہو اور درست قرآن پڑھنے سے آپ دور ہوں جی ہاں بچپن میں پڑھ لیا کسی کو سنایا نہیں ہمیں معلوم ہی نہیں کہ جو میں نے سیکھا تھا وہ درست تھا بھی یا نہیں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے بار بار کسی کو سنانے کا ہمارے ہاں اتنا کوئی زیادہ رواج پایا نہیں جاتا تو آپ سے بھی خصوص عرض ہے کہ آپ اپنا قرآن مجید جو آپ تلاوت کرتے ہیں کسی کو سنا دیں کسی عالم کو سنا دیں کسی قاری صاحب کو سنا دیں مبلغ دعوت اسلامی کو سنا دیں انشاءاللہ شاء اللہ آپ کی اصلاح ہو جائے گی اگر آپ کی غلطی پائیں گے تو آپ کی اصلاح ہو جائے گی اور اگر آپ درست پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے علم میں آ جائے گا آپ کے مزید اعتبار میں اضافہ ہوگا اور اگر غلطی آپ پاتے ہیں اور درست نہیں سیکھا تجوید کے مطابق جس طرح قرآن پڑھنے کا حکم ہے ویسا آپ نے نہیں سیکھا عمر بڑی ہو گئی تو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں شامل ہو جائیے عموماً عشاء کے بعد بعض مقامات پر فجر کے بعد بھی مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ ہوتا ہے جس میں تجوید کے مطابق قواعد کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم دی جاتی ہے سکھایا جاتا ہے تیراک کیسے کرنے ہے وہ بتایا جاتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان معروضات کی طرف ضرور غور فرمائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو قرآن مزید فرقان حمید کی برکتیں عطا فرمائے ابھی سلسلہ خوابوں کی تعبیریں جاری ہے مدری چینل کے ناظرین جو ابھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہوں اس نمبر پر ابھی ہاتھوں ہاتھ کال کر سکتے ہیں اپنا خواب ریکارڈ کروا سکتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ ممکنہ صورت میں آپ کے خواب کو بھی آج کے سلسلے کا حصہ بنایا جائے گا آئیے اگلے کال کی طرف بڑھتے ہیں سلحیب صلی اللہ تعالی علی محمد मैं सर چار پانچ دن پہلے کی بات ہے میں خاص میں مجھے پشاب چھوٹے کی حاجت ہوتی ہے تو میں بازار میں گھوم رہا ہوں تو میری عادت ہے کہ میں کہیں بھی پانی کے بغیر پشاب چھوٹا نہیں کرتا ہوں تو میں نے کوشش کی پھر میں دیکھتا ہوں کہ نماز کا وقت ہو گیا میں مسجد ڈھڑنے لگا تو مسجد میں جانے کی کوشش کر رہا ہوں جب مسجد کے نزدیک پہنچتا ہوں تو آگے سے ایک آرنے والی بھینس مسجد سے نکل دی ہے وہ بڑی شدت سے میرے باغی ہے میں اسے بچ گیا ہوں آگے نکل گئی ہے پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ تو چلی گئی ہے تو میں بارہ مسجد میں جاتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کہ مسجد کے باہر بہت لوگ ہیں جو جی جی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں پھر میں بچ بچا کے دیکھتا ہوں کہ ان لوگوں کے آگے سے نہ گزروں میں مسجد میں پہنچوں تو وہ مسجد بہن جو ہے وہ پھر واضح دیتی ہوئی مسجد سے گزر کر آگے چل دی کسی کا نام لیا اس نے کہ وہ آ گیا وہ آ... میں مسجد کی طرف چل چلنا جاتا ہوں جب مسجد سے نزدیک پہنچتا ہوں تو میری آنکھ کھل جاتی ہے اسپین سے ہمارے اسلامی نے کال کی اور اپنا خواب بیان کیا آپ کے خواب کی تعبیر مال کے ضائع کرنے سے ہے ہو سکتا ہے کہ ان قریب آپ مال کو ضائع کرنے میں مبتلا ہوں اپنے اخراجات پر غور کیجیے یاد رکھیے کہ مال دنیا کوئی بھی رقم ہو یا کسی اور شکل کے اندر ہو اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے لیکن یہ نعمت کیسے استعمال کرنی ہے اس کے بھی قواعد و ضوابط ہمیں بیان کیے گئے ہیں یہ نہیں کہ مال کما لیا تو اب جہاں ہمارا دل کیا ہم نے اس کو خرچ کر ڈالا ضائع کرنا فقط یہ نہیں ہوتا کہ بندے نے کہیں پر پھینک دیا کہیں گم کر دیا یہ ہی ضیا نہیں بلکہ اگر آپ نے اپنا مال غلط جگہ پر خرچ کیا تو یہ بھی ضائع کرنا ہے اور اگر وہ ناجائز تھا خرچ کرنا تو اس پر آپ کی گرفت بھی ہے اسراف کی جو بھی صورتیں ہیں اس کے اندر گرفت ہے تو اپنے اخراجات پر آپ غور کر لیجیے اب کیسے غور کریں اور ہمیں کیسے پتا چلے کہ میں جو مال خرچ کر رہا ہوں یہ درست نہیں ہے یہ میری گرفت کا معاملہ ہے اس کے لیے آپ کو شرح رہنمائی لینی پڑے گی کسی بھی مفتی سے رابطہ کرنا پڑے گا کسی بھی عالم سے رابطہ کرنا پڑے گا کیونکہ عموماً ظاہر ہے کہ میں جس جی جگہ پہ خرچ کر رہا ہوں تو اس کو درست سمجھ رہا ہوں جب جبھی خرچ کر رہا ہوں تو اپنا محاسبہ خود بھی بندہ کر سکتا ہے لیکن جہاں پر شرعی راہنمائی کا معاملہ ہو جہاں پر اس طرح کا معاملہ ہو تو وہاں پر کسی عالم سے رابطہ کیا جائے گا کسی مفتی سے کسی جاننے والے سے رابطہ کیا جائے گا تو آپ اپنے اخراجات کے حوالے سے کسی بھی مفتی سے کسی بھی سن عالم سے رابطہ کر لیجیے اور انہیں اپنے اخراجات کے حوالے سے آپ تفصیلات بتا دیجیے تو ان شاء اللہ وہ آپ کی اصلاح فرما دیں گے کہ یہاں یہاں آپ کا خرچ کرنا جو ہے وہ درست نہیں اگر ناجائز کی صورت ہے تو وہ بھی بیان کر دی جائے گی اور اگر ویسے ہی ناجائز نہیں ہے لیکن وہاں پر درست طور پر نہیں خرچ کیا جا رہا جو کہ پسندیدہ نہیں ہے ہر صورت حرام کیوں ناجائز کیوں ضروری نہیں لیکن بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر مال خرچ کرنا اندشارا پسندیدہ نہیں ہوتا یہ بھی آپ کے سامنے صورت آ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہم سب کو حلال کمانے اور حلال اور اچھی جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی ہاں مرنے کے بعد جو سوالات کیے جائیں گے اس میں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ اے بندے تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا تو کمانے کے بارے میں بھی سوال ہے اور خرچ کرنے کے بارے میں بھی سوال ہے تو بندے کو مسلمان کو جہاں اپنی کمائی پر نظر رکھنی ہے کہ کیسے کما رہا ہوں کہاں سے کما رہا ہوں کہیں حرام تو نہیں ناجائز تو نہیں اسی طرح سے خرچ کرنے میں بھی غور کرنا ہے کہ جہاں میں خرچ کر رہا ہوں وہ درست جگہ ہے یا نہیں ہے اور یہ سب علماء کی صحبت مفتان کرام کی صحبت شرعی رہنمائی سے ہم پر ظاہر ہوگا دارالفتہ سنت الحمدللہ للہ آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں آپ رابطہ کیجئے خود آپ بنف سے جا سکتے ہیں تو تشریف لے جائیے ورنہ ہمارے اس نمبر پر اسکرین اس پر آپ انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں اس نمبر پر کال کر کے آپ شرع رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں یہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نعمت ہے کہ آپ کہیں سے بھی کال کر کے دارالفتاح اہل سنت سے رابطہ کر کے اپنے درپیش شرعی مسئلے کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اس نمبر کو نوٹ کر لیجیے ان شاء آپ کے بہت کام آئے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے ایک مرتبہ پھر میں چاہوں گا کہ نمبر کو نمایاں کر دیا جائے ہمارے مدری چینل کے وہ ناظرین جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اس نمبر پر ابھی ہاتھوں ہاتھ کال کر کے اپنا خواب ریکارڈ کروا سکتے ہیں انشاءاللہ عزوجل اس نمبر پر آپ کی کال کو ریکارڈ کیا جائے گا اور تفتیش کے بعد آن ایئر کیا جائے گا اور ہاتھوں ہاتھ آپ کے خواب کی تعبیر بیان کرنے کی کوشش ہوگی کچھ کالز ہمیں موصول ہونا شروع ہو گئی ہیں آئیے آپ کے کال کی, کی طرف بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پہلے کال میں کیا خواب بیان کیا گیا ہے سلو البیب اللہ, اللہ, اللہ السلام علیکم میں شوقت حسین باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں میری والدہ کافی علی نے بہت بیمار ہے ہم سب یہی خواب میں نے بھی دیکھا میری بیٹی نے والد نے کہ وہ بالکل صحتیاب ہیں تو برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دو شوکت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والدہ کو صحت یابی عطا فرمائے صحت ہزار نعمت ہے اور چونکہ آپ نے بیان کیا کہ سارے گھر والے جو ہے اس کے بارے میں اور فکر کرتے رہتے ہیں تفکر کرتے رہتے ہیں تو وہ خام میں صحت یابی کو دیکھا تو اچھی نوید ہے اللہ تبارک وطالی کی طرف سے آپ کے والدہ کو انشاءاللہ شاء اللہ ز صحت یابی نصیب ہوگی آپ دعا بھی کیجئے اور ان کے لیے میں آپ کو یہ بھی مشورہ دوں گا یقیناً آپ ان کے لیے دوا وغیرہ لے رہے ہوں گے جو بھی ایک طبی جو علاج ہوا کرتے ہیں وہ کر رہے ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو روحانی علاج کا مشورہ دوں گا باب المدینہ سے غالباً انہوں نے کال کی تو باب المدینہ میں متعدد مقامات پر تاویزات اختاریہ کے بستے ہوتے ہیں اور اگر آپ کے علاقے کے اندر آپ کو معلومات نہیں تو فیضان مدینہ تشریف لے آئیے مشہور مقام ہے پرانے سبزی منڈی محلہ فضا نے مدینہ تو انشاءاللہ اثر عصر کی نماز کے بعد آپ کو تعویزات مل جائیں گے اورویزات کی بے شمار برکتیں مدری چینل پر بھی آپ سلسلہ روحانی علاج کے حوالے سے دیکھتے رہتے ہیں تو اپنی والدہ کے لیے تعویزات بھی حاصل کر لیجئے اللہ تبارک بتانا آپ کے خواب کو آپ کے والدہ کے لیے آپ کے سب گھر والوں کے لیے مبارک فرمائے ایک اور کال بھی آ چکی ہے آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ میرا نام دانش ہے میں شیخیپور سے بول رہا ہوں میرا خواب, میری والدہ نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں وہ چوہے ہیں انڈے میں سے نکل رہے ہیں اور انڈے میں سے چوہے رہے ہیں تو وہ ایسے جیسے نا بہوش ہیں یا مرے ہوئے ہیں ڈیلے سے ہیں لیکن جب وہ ہاتھ لگاتی ہیں تو وہ بالکل صحیح ہو جاتے ہیں اس کی آپ تعبیر بتا دیں میں کوئی اس کی خواب پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں آپ کا پروگرام فی الحال بہر آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ نے اپنے والدہ کا خواب بیان کیا اب کے والدہ نے جو خواب دیکھا تو اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ بظاہر کوئی نفع بخش ہے جس کو وہ سمجھتی ہیں در حقیقت ان کے لیے نقصان دہ ہے جس میں ان کے لیے نفع نہیں اپنے حالات و واقعات پر غور کریں اور اب ظاہر ہے کہ اتنے سارے معاملات درپیش ہوتے ہیں بندے کے لیے یہ فیصلہ کرنا دشوار ہوتا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کی کثرت کریں اس کے راہ میں کچھ صدقہ کریں کچھ خیرات کریں اور یہ دعا دعا معصورا ہے ربنا آتنا فی دنیا حسنا و فل آ حسنا اس دعا کی کسرت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض ہے کہ یا اللہ زوجل مجھے دنیا کی بھی اچھائیاں آتا فرما بھلائیاں آتا فرما اور اسی طرح سے مجھے آخرت کی بھی بھلائیاں آتا فرما تو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی یہ ایک جامع ترین دعا ہے ہر نماز کے بعد پڑھیں پنج, پنجگارہ نماز پڑھتی ہوں گی اس کے بعد جو ہے وہ اس دعا کی کثرت کریں ویسے بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس دعا کو پڑھ ج... پڑ سکتے ہیں تو انشاءاللہ شاء اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہر برے کام سے حفاظت رہے گی برے کام سے کسی شے کے نقصان سے حفاظت رہے گی رائے خدا ازل میں صدقہ کریں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور آنے والی آزمائشوں کو مشکلات کو بندے سے دور رکھتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو دین و دنیا کی بلائیں عطا فرمائے کچھ میلز کو بھی شامل کرتے ہیں میل شامل کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر میں چاہوں گا کہ نمبر کو آنر کر دیا جائے کہ ہمارے وہ ناظرین جو اپنا خواب جو ہے وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں اس کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اس نمبر پر کال کر لیجئے اور اپنا خواب جو ہے وہ ریکارڈ کروا دیجئے انشاءاللہ شاء تفتیش کے بعد ممکنہ صورت میں آپ کے خواب کو بھی ہم سلسلے کا حصہ بنائیں گے تو کچھ میل موصول ہوئی تھیں ان میں ایک میل ہمارے معظم عارف بھائی جن کی عمر انتیس سال ہے اسکول ٹیچر ہیں انہوں نے اپنا جو خواب لکھ کر ہمیں بھیجا تھا اور اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں ایک بال ایک دکان پر اپنے بال ترشوانے کے لیے گیا ہوں اور میں اس سے بال تراشنے والے سے کہتا ہوں کہ میرے بال سنت کے مطابق بنانا بس اتنا انہوں نے خواب دیکھا تو معظم بھائی خواب کے اندر آپ نے اپنے آپ کو سنت کی طرف رغبت کرتا ہوا اور مائل ہوتا ہوا دیکھا تو خواب کے اندر نیکی کی طرف مائل ہونا کسی اچھے کام کی طرف مائل ہونا یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نیکی کی توفیق کی علامت ہوا کرتا ہے عمل طور پر بھی کوشش کیجیے دعوت اسلامی کے مدر ماحول سے وابستہ ہو جائیے انشاءاللہ شاء آپ کو نیکیا کرنا آسان ہو جائے گا اور بالخصوص سنتوں پر عمل کرنا جیسا کہ آپ نے خواب میں دیکھا اللہ تعالیٰ آپ کے خواب کو مبارک فرمائے اور اپنا ہر کام آپ کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ سنتوں بری تحریک ہے سنتوں بھرا بیان ہوتا ہے درس میں بھی سنت بیان ہوتی ہیں اسی طرح سنتوں برا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے تو دعوت اسلامی کے مدنِ ماحول میں سنت ہی سنت ہے کسی بھی مبلی کو آپ دیکھتے ہیں آپ پر جو فرسٹ امپریشن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی سنت کا عامل شخص ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ جل مدر ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے سنتوں پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا جذبہ بھی ملے گا اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مزید کال بھی موصول ہوئی ہیں آئیے آپ کے کال لیتے ہیں صلی اللہ الحبیب صلی اللہ محمد, محمد میرا نام ہے اور میں سہید آباد سے بات کر رہا ہوں میرے والد صاحب نے خواب دیکھا کہ لال سمندر ہے اور اس میں لال مچھلیاں ہیں بڑی بڑی مچھلیاں ہیں اور لال پہاڑ ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے ابھی ٹی وی آن کیا تو ہم اس وقت آپ کا مجنی چینل لائب دیکھ رہے ہیں اس خواب کی تعبیر بتا دیں جاوید بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو دین و دنیا کی بلائیاں آتا فرمائے آزمائشوں کی طرف اشارہ ہے مصاحب و عالم کی طرف اشارہ ہے ابھی بھی دعا کیجئے والد صاحب کو بھی اللہ تعالی کے بارگاہ میں آفیت کی دعا کے لیے عرض کیجئے کچھ رائے خدا عز و جل میں صدقہ بھی کیجیے ان شاء اللہ خیر رہے گی اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں میرا نام ہے محمد نویداری میں لانڈی سے بات کر رہا ہوں میرا خواب یہ ہے کہ میں نے ابھی کل روز پہلے کچھ ایسا دیکھا ہے کہ مزار مزاروں کے اندر ہوں میں اور ادھر کچھ نام وغیرہ بھی لکھے ہوئے اور ایک مزار پہ بڑا ہجوم لگا ہوا ہے لوگوں کا اور جو اس پہ کچھ نام وغیرہ بھی جو ہے کڑے ہوئے تو اس کو لوگ دیکھنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ گے ہم اس کو دیکھ لیں اور پیچھے چند مزار ہیں جن میں میں موجود ہوں تو اس کی تعویر بتا دیں اللہ تعالیٰ آپ کو اولیاء کرام کی برکت عطا فرمائے کسی ولی کے مزار کی زیارت دنیا میں خیر و برکت اور نفع ملنے کی دلیل ہوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جن کو مزارات اولیاء سے اولیاء کرام سے محبت ہوتی ہے تو اس طرح کے خواب ان کو دکھائی دیتے ہیں تو بزرگوں کے خواب میں زیارت کرنا مزارات کی زیارت کرنا یہ نفع کی علامت ہوتی ہے البتہ اگر اس میں متعقم زیارہ سے ہٹ کے کوئی شے ہو کوئی ایک اجنبی شہ بندہ دیکھ رہے تو اس کی تعبیر پھر مختلف ہو جائے کرتی ہے لیکن آپ نے مطلقاً مزار کی زیارت کی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے نفع اور بھلائی کی علامت ہے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سلو حدیب السلام علیکم میرا نام محمد وسیم تاریخ کراچی سے کر رہا ہوں اور میں آپ کا دیکھ رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میں اومن قوم میں دیکھتا ہوں فجر کی نماز پڑھ کے میں باہر نکل رہا ہوں اور ہواؤں میں اڑنا شروع کر دیا میں اس کی تعبیر میں نماز پڑھنا تو نیکیوں پر استقامت کی علامت ہے اللہ آپ کو عطا فرمائے البتہ ہوا میں اڑنا یہ سفر کی علامت ہوا کرتا ہے ہو سکتا ہے آپ نے کسی سفر کی نیت کی ہو تو عنقریب آپ کو وہ درپیش ہو جائے گا آپ نے یہ بیان نہیں کیا کہ آپ نے رات کے کس حصے میں یہ خواب دیکھا تو اگر یہ بیان کر دیتے تو اس کے حوالے سے پھر بیان کر دیا جاتا کہ آپ کو عنقریب سفر درپیش ہوگا یا بدیر درپیش ہوگا البتہ مطلق سفر جو ہے یہ مطلق اڑنا ہوا میں یہ سفر کی علامت ہوا کرتا ہے ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سفر کو مبارک فرمائے اگر آپ کسی کا ارادہ رکھتے ہیں سفر مدینہ نصیب ہو جائے مدر قافلے کے مسافر بن جائیے انشاءاللہ شاء اللہ ز دینوں دنیا کی بھلائیاں ہاتھ آئیں گی تو اچھی اچھی نیتیں بھی ہونی چاہیے کہ یا اللہ ز جو مجھے سفر درپیش ہو وہ میرے لیے مبارک ہو اگر گناہوں کا سفر کوئی ایسا درپیش ہونے جا رہا ہے تو میں اس سے پناہ مانتا ہوں مجھے اس سے باز رکھ مجھے اسے اس دور رکھ تو انشاءاللہ شاء اللہ دعا قضا کو بدل دیتی ہے بندے کی تقدیر کو تبدیل کر دیتی ہے تو بار گائے خدا بندی اعضا وجل میں بکثرت خیر کی دعا کیجیے انشاءاللہ شاء آپ کے لیے سفر آفیت کا سامان ہوگا کا. اگلی کال کی طرح بڑھتے ہیں سلو علی الحبیب سلو والدیم سلام خواب ہو رہا ہے جی میرا جو خواب کی تبیر ہے بتانا میں دو تین بار دیکھا ہوں خواب میں میں نا اوپر پر ہوں ایسا جیسے پرندے نہیں اٹھتے دو تین بار دیکھا میں نے ایسا خواب نہ بھی مطلب بتائے بہت مہربانی بہت شکریہ آپ کے خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے آپ نے جو خواب بیان کیا تو وہ کوئی اس کا رب سمجھ میں نہیں آ رہا اور عموماً اس طرح کے خواب نظر آ جاتے ہیں جن کی تعبیر نہیں ہوا کرتی اگلی کال کی طرح بڑھتے ہیں میل کو شامل کر لیتے ہیں انشاءاللہ دو دل پھر آپ کی کال کی طرح مزید بڑھیں گے چونکہ میل بھی کافی موجود ہیں ایک اور میل ہے ہمارے پاس شوکت بھائی تیس سال ان کی عمر جو ہے انہوں نے بیان کی اور سافٹ ویئر کا کام کرتے ہیں ای میل میں انہوں نے اپنا خواب کچھ یوں بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک مسجد کی طرف جا رہا ہوں اور ادھر دیکھتا ہوں کہ ایک بری عورت ہے جو ویکارن ہے مانگنے والی ہے وہ کسی سے بھیگ مانگ رہی ہے اور کچھ لوگ جو ہے اسے کچھ بھی نہیں دیتے اور بغیر لیے وہ کچھ آگے بڑھ جاتی ہے پھر آگے بڑھ کر وہ میری طرف دیکھتی ہے اور مسکراتی ہے تو آپ نے جو خواب بیان کیا ہمارے شوکت بھائی تو آپ کے خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے کیونکہ بے ربط خواب ہے اور اس طرح کے بے ربط خوابوں کی تعبیر نہیں ہوا کرتے کال کی طرح بڑھتے ہیں صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد شابق محمود ہے میں نے پرسو ایک خواب دیکھا ہے میں منڈی میں گھوم رہا ہوں یہ جانوروں کی منڈی ہے وہاں میرے کو بیل ہی بیل نظر آ رہے ہیں بیل ہی بحل اور میں قربانی کے لیے جانور ڈھونڈ رہا ہوں لیکن وہ جانور اتنے اتنے بڑے ہیں اتنے اتنے بڑے ہیں جو میں خریدنے جاتا ہوں تو وہ سودا کرتا ہوں اور وہ سودا جو ہے نا کینسل ہو جاتا ہے سودا کرتا ہوں کینسل ہو جاتا ہوں وہ جو بھی جانور میں خریدنے لگتا ہوں نا تو اس کے پیمنٹ کرنے لگتا ہوں تو بہت مہنگا ہوتا ہے اگر میں پچاس ہزار میں خریدتا ہوں تو وہ آگے ڈیڑھ لاکھ میں بولتے ہیں اور وہ اس کے خواب کی تعمیر میرے کو ذرا بتائیں یہ کیا مسئلہ ہے ادباس و حلام میں سے ہے تعبیر نہیں ہے اومن مارکیٹ میں ایسا ہو جاتا ہے اور خوب ہیں آپ ابھی سے قربانی کی تیاریاں کر رہے ہیں تو بہرحال آپ نے جو خواب بیان کیا اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے ویسے ہی نظر آ گیا آپ کو ایک اور ای میل ہمارے پاس موجود ہے ادنان اٹھائیس ستائیس سال ان کی عمر ہے جاب کرتے ہیں اور تعلیم کا بھی ان کا سلسلہ ہے انہوں نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں اپنے گھٹنوں تک پانی اور بہت تیز بارش کو ہوتے ہوئے دیکھا اسی طرح میرے ساتھ کچھ کزنز اور ان کے ماموں وغیرہ چچا وغیرہ بھی موجود تھے اس طرح کا انہوں نے اپنا خواب جو وہ ہمیں ای میل کے ذریعے بھیجا تھا تو عدنان بھائی آپ نے جو اپنا خواب بیان کیا اس میں آزمائشوں کی طرف اشارہ ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو آنے والے دنوں, دنوں میں کچھ مشکلات درپیش ہوں ہو سکتا ہے وہ بیماری کی شکل میں ہو سکتا ہے مالی تنگی کی صورت کے اندر ہوں تو آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کثرت کیجیے اور اپنی بہتری اور آزمائشوں سے حفاظت کے لیے تاویزات اطاریہ سے بستے سے تعویذ حاصل کر لیجئے انشاءاللہ شاء اللہ خیر ہوگی رائے خدا اجل میں صدقے کی آپ کو بھی ترغیب پیش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے کے جہاں دیگر بے شمار فضائل انہی میں سے ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ دنیا میں بندہ مصائب و عالام سے محفوظ رہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے کال ایک اور بھی موجود ہے آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم بھائی جان میں ضلع راجن پور قصبہ میرے والے سے بات کر رہا ہوں میرے والد صاحب کو تقریباً دو ڈھائی سال ہو گئے ہیں انتقال ہو گیا ان کا میں مزدوری کرنے کے لیے کراچی آیا ہوں تو میں نے خواب دیکھا ہے جو والد صاحب میرے آئے ہیں خواب میں اس کے ساتھ ایک دوسرا آدمی ہے تو میرے والد صاحب بول رہے ہیں وہ دوسرا آدمی بول رہے ہیں چلیں اب چلیں ہم لوگ چلتے ہیں اس نے بولا نہیں میں اپنے بیٹے کو کچھ نہ کچھ بنا کے پھر میں بعد میں جاؤں گا تو میری یہ ریکویسٹ ہے مدینہ کہ مہربانی کر کے تو مجھے یہ خواب کی تبیر بتا دیں آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی والد صاحب نے آپ کو جو بنانا تھا وہ آپ بن چکے زندگی ختم ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ وہ آپ کے لیے بازار کچھ نہیں کر سکتے لیکن خواب میں آپ کے والد صاحب آپ کو کچھ دیکھنا چاہتے ہیں اور بننے کے بعد بندے کو کیا خواہش ہوگی کس شے سے اس کو تسکین ہوگی وہ ظاہر ہے ہر عقل سمجھتا ہے کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کو فقط نیکیوں کی حاجت اور انسیت نہ اس کو دنیاوی مال سے کوئی رغبت نہ اس کا اسے کچھ فائدہ الا یہ کہ جو رائے خدا عزوجل میں صدقہ کر دیا خیرات کر دیا ہو تو بیٹے ہونے کی حیثیت سے آپ سے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ اپنے والد صاحب کے لیے ایسال ثواب کیجیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اس کا ثواب ایسال کیجیے اور ایک اور چیز جو کہ حدیث کے اندر بھی بیان کی گئی کہ مرنے کے بعد بندے کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اب وہ کچھ نہیں کر سکتا ظاہر ہے کہ اب اس کو عمل کی اجازت نہیں لیکن وہ اشیاء کہ جو مرنے کے بعد بھی اس کے لیے مفید ہوتی ہیں ان میں سے ایک نیک اولاد بھی ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے نیک اولاد کے اعمال کو دیکھ کر اس کے ماں باپ کو قبر میں بھی سکون اور راحت محسوس ہوتی ہے اور اشارے ثواب کرتا ہے تو اس کا ثواب والدین کو پہنچتا ہے اور یہ حقوق میں سے بھی ہے کہ والدین اگر دنیا سے رخصت ہو جائیں تو جس طرح دنیا میں ان کے حقوق تھے وہ الگ حقوق ہیں اب مرنے کے بعد ان کا کیا حق ہے تو ان میں سے بعض تو دیگر لوگوں سے بھی متعلق ہیں مثلا یہ بھی ایک حق بیان کیا گیا کہ اگر کسی کے والدین فوت ہو جائیں تو اب اولاد پر یہ حق ہے کہ جن کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات تھے جو اس کے والدین کے دوست احباب تھے ان کے ساتھ یہ اچھا سلوک کریں ان کے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اسی طرح سے یہ بھی حق ہے کہ ان کے لیے ایسا ثواب کی کثرت کرے دعا کی کثرت کرے آج ہم کسی کے لیے کریں گے تو کل ہمارے لیے بھی کوئی کرے گا تو اپنے والد صاحب کے لیے اِسال ثواب کی کثرت کیجیے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کا اِسال ثواب آپ کے والد صاحب کے لیے ضرور مفید ہوگا اس کا فائدہ پہنچے گا مردہ کو مسلمان کا کیا جانے والا اصال ثواب بہت نفع بخش ثابت ہوتا ہے تو اپنے والد صاحب کے لیے اس کا اہتمام کیجئے اور اگر آپ اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا پاتے ہیں کسی ایسے برے عمل میں مبتلا پاتے ہیں تو اس سے اپنے آپ کو بچائیے آپ کے لیے بھی لازم ہے اور ان شاء اللہ جلد نیک بن جائیں گے تو اس کا اچھا اثر آپ کے والدین آپ کے والد صاحب کو بھی ضرور پہنچے گا اور بھی کال موجود ہے آئیے دیکھتے ہیں کیا خواب بیان کیا گیا ہے سلو البیب صلی اللہ السلام علیکم علی صدر نقش بندی تاریخ بات کر رہا ہوں سبز سے جناز والا میں نے کافی اصل یہ خواب دیکھا تھا کہ میں فوت ہو رہا ہوں مر رہا ہوں تو میں کلمہ شریف سورت یاسین ایت الکرسی پڑھ رہا ہوں تو اس میرے خواب کا آپ تعبیر بتائیں السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ علی بھائی اچھا خواب ہے ماشاء اپنے کچھ عرصہ پہلے یہ دیکھا ایک تو اپنے انتقال کو دیکھا لیکن اچھے خاتمے کو دیکھا تو یہ ایک تنبیہ بھی ہوتی ہے اور اچھا خاتمہ دیکھنا ایک نوید بھی ہے اب بھی زندگی کی سانسیں باقی ہیں عملی طور پر اپنے اچھے خاتمے کے لیے کچھ کر لیجئے اور کلمہ شریف پڑھنا ایمان کے حالت میں دنیا سے رخصت ہونا کلمہ پڑھنا شرط نہیں ہے لیکن ایک اچھی علامت ضرور ہے کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے موت کے وقت کلمہ پڑھا فقط اسی کا اچھا انجام ہے ایسا نہیں یہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے کہ وہ نزا کے وقت اس کی زبان پر اس طرح کے کلیمات جاری ہو جاتے ہیں لیکن وہ ایک سعادت کی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان پر استقابل نصیب فرمائے اپنے حسن خاتمہ کے لیے کوشش کیجیے جیسا کہ آپ نے خواب میں دیکھا اپنا اچھا خاتمہ تو اس کے لیے عملی طور پر بھی اقدامات کیجیے اور یاد رکھیے کہ علماء فرماتے ہیں جسے اپنے ایمان کے چھن جانے کا برے خاتمے کا خوف نہیں ہوتا تو ڈر ہے کہیں اس کا مرنے سے پہلے ایمان سلب نہ کر لیا جائے چھین نہ لیا جائے تو ان معلومات کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل دامت برکاتہم العالیہ کی مایا ناز تصنیف اگر موجود ہو تو آپ جارب بھی کر لیجیے کفریا کلمات کے بارے میں سوال جواب میرے مدنی چینل کے ناظرین نہ ہمارے یہ صرف کالر بلکہ جو بھی اس وقت مدنی چینل پر موجود ہیں اس کتاب کو ضرور حاصل کیجئے ایمان کی فکر کیوں ضروری ہے اچھا خاتمہ کس کو نصیب ہوگا کن کن صورتوں سے بندے کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے ایمان برباد ہو جاتا ہے ان صورتوں کا بیان کفر کلمات کا بیان اس میں آپ ان شاء تفصیل کے ساتھ موجود پائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی سے کوئی کفر سازر ہو گیا ایمان سے وہ خارج ہو گیا معاذ اللہ مرتد ہو گیا اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو توبہ کیسے کریں بعض صورتوں میں بندے کا نکاح دوبارہ کرنے کا حکم ہوتا ہے تو اب دوبارہ تجیز نکاح کریں تو اس کا کیا طریقہ ہے وہ بھی اس کتاب کے اندر آپ پائیں گے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ میری زندگی کی سب سے نازک ترین کتاب یہ کفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب مدنی چینل کا ہر ناظر اس کو حاصل کرے خود پڑھیں اپنے گھر والوں کو دیں اب اس کے اندر مسائل بیان کیے گئے ہیں بہت آسان انداز کے اندر بیان کیے گئے ہیں لیکن پھر بھی چونکہ ہر شخص اتنا علم دین سے قربت نہیں رکھتا کہیں دشواری محسوس کریں تو علماء سے رجوع کریں دا ویوست سنت سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ مسئلہ میں نے پڑھا ہے اس میں یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ان شاء آپ کو بتا دیا جائے گا اور اگر مدعی چینل کے ناظرین آپ ایسے علاقے میں موجود ہیں کہ جہاں پر مکتبۃ المدینہ تک اس کتاب تک آپ کی فزیکلی رسائی ممکن نہیں تو گھبرائیے نہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ آپ کی خدمت کے لیے موجود ہے ڈبلو ڈبلو وزٹ کیجیے لائبریری میں जाइए انشاءاللہ آپ کو وہاں پر امیر الیسنت دامت برکات و علیا کی یہ مایہ ناز تصنیف پڑھنے کو دیکھنے کو ملے گی خود بھی پڑھیے دوسروں کو بھی ترغیب دیجیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ الحبیب اللہ تعالی علی محمد ول عام عباس کی منظور کالونی سے میں قاری یہ دیکھا کابلستان میں آزان دی اور میں نے جماعت کروائی اور بہت سارے متقی بھی میرے ساتھ ہیں اور مو میرا قبلہ رخ نہیں تھا اور ایک خواب اور دیکھا میں نے قبرستان میں میں اپنے والد بھائی اور کچھ لوگوں کچھ لوگ میرے ساتھ ہیں اور میں دعا کروا رہا ہوں ایک مرحوم بھائی میرے ساتھ وہ بھی دعا میں شامل ہے اس کی ہاتھوں برائے کرم تعبیر بتا دیجیے دوسرا خواب جو دو آپ نے بیان کیا وہ تو اچھی تعبیر ہے اس کی البتہ جو آپ نے پہلا بیان کیا کہ طبلے سے منہ کا پھرا ہوا دیکھنا تو یہ اس کے اندر کافی جو ہے وہ آزمائش ہے اپنے شرعی معاملات پر اپنے روزمرہ کے معاملات پر آپ غور کیجیے کہیں شریعت متحرہ سے متصادم اشیاء میں آپ مبتلا تو نہیں اپنی صحبت پر بھی غور کیجیے کہ ایسا تو نہیں کہ کسی بد عقیدہ کی صحبت اختیار کیے ہوئے ہوں اٹھنا بیٹھنا آپ کا کھانا پینا آپ کا دوستانہ ایسا تو نہیں کہ جو درست لوگ نہ ہوں جن کے عقائد درست نہ ہوں جن کے اعمال درست نہ ہوں شری رہنمائی حاصل کر لیجئے بالخصوص آپ کی جو مصروفیات ہیں ویسے تو بندہ بہت سارے دن کے اندر کام کیا کرتا ہے لیکن ایک اس کا میجر کام ہوتا ہے جیسے کہ اسٹوڈنٹ ہے تو اس کا کام اسٹڈی کرنا ہے تو بزنس مین ہے تو وہ اپنا زیادہ تر ٹائم میکسیمم ٹائم جو ہے وہ بازار میں گزارتا ہے اسی طرح کوئی کسی شعبے میں نوکری کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے دن کے اکثر اوقات جو ہے وہ جاب کے اندر گزارا کرتا ہے تو آپ کا جو بھی ایک میجر کام ہے جس کے اندر آپ کی مصروفیات ہیں جو آپ کی ایک نارمل پریکٹس ہے اس کے بارے میں شرح رہنمائی حاصل کر لیجئے ہو سکتا ہے کہ آپ کو شرعی رہنمائی کے بعد بہت سارے معاملات میں یہ کہا جائے کہ یہ کام شریعت کے مطابق نہیں تو مسلمان کے لیے شریعت ہی سب کچھ ہے اسی پر اس کو عمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو شریعت متحرہ کی پاسداری نصیب فرمائے مدری چینل کے ناظرین ابھی سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا لیکن غالباً بہت ساری کالز باقی ہیں اگر کچھ عدد مل جائے تو دسیوں کال موجود ہیں بتایا گیا اب سب کو شامل کرنا ممکن نہیں انشاءاللہ اللہ کوشش یہ کریں گے کہ ہمارے وہ مدری چینل کے ناظرین جنہوں نے ابھی سلسلے کے دوران ہمیں کالس کی وہ ہم ان کو آئندہ سلسلے کے ابتداء میں شامل کر لیں گے پہلے آپ کی کالس کے جوابات دے دیں گے اور پھر انشاءاللہ شاء جو آئندہ سلسلے میں ہمیں براہ راست کالز موصول ہوں گی ان کے جوابات کی طرف بڑھیں گے تو کچھ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا ایک ہفتہ انتظار کر لیجئے آئندہ سلسلے میں انشاء اللہ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے لگزش کو خطا کو معاف فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے دین و دنیاوی نقصان سے محفوظ فرمائے ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری دنیا اور دنیا دونوں کے لیے نفع کا باعث ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا باعث ہو مدنی چینل دیکھتے رہیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے ان اللہ زوجل دین و دنیا کی بلائیاں حاصل کرنے کا سمیٹنے کا برکتیں پانے کا موقع ملے گا اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو آمین بجاہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ